اینک اللہ وبرکاتہ آپ سب کا خیریت سے ہیں لاَ النَّجْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في خدا اور لازم کل کے سبق میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آ تھا ان آیات کی کچھ تفصیل رہتی ہے ان نبق اور شورب یہ جو آیت ہے اس سے آگے آیت آ رہی ہے نبق شربکہ شدید سے لے کر فعال المایری تک اللہ رب العزت اپنے سفات قہر جبرود اور سفات رحم و کرم کو بیان فرما رہے ہیں بیان کرنے کا مقصد جو پہلے مضمون آپ کے سامنے آیا کہ کفار کو سزا ملے گی مومنین کو جزا ملے گی تو آپ اسی کو محقت کر رہے ہیں ان نگا تو شورب بھی رب کی پکڑ بہت سخت ہے مفسرین کرام شدید کا مفہوم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جرم کرنے والے اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے ہو, کسی کی سفارش سے بچ جائے بہت زیادہ منت سماجت کر لے یا کسی اور وجہ سے مجرم سزا سے بچ جاتا ہے اس دنیا کے اندر کبھی سفارش ہو جاتی ہے کبھی منت سماجت کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی کبھار مجرم سزا سے है लेकिन ہے لیکن شدید اشکم الخاک کی پکڑ اس لحاظ سے سخت ہے وہاں کوئی طریقہ نہیں چلے گا وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی وہاں کسی کی محنت سماج نہیں چلے گی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا اس کو ملے گی دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں دنیا کے اندر سزا زیادہ سے زیادہ سزائیں موت ہو سکتی ہے بڑی سی بڑی سزا زیادہ سے زیادہ بڑی سزا صرف موت ہو سکتی ہے اس سے بڑی سکتی ایک دفعہ موت واقع ہو گئی تو گویا سزا مکمل ہو گئی تو موت کے بعد اس کو کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو اللہ دے او عید وہ اللہ جو تمہیں ابتداء میں پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے دنیا کے اندر تو سزا مل جائے گی موت آ جائے گی اس کے بعد سزا نہیں دے سکتے لیکن وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے دوبارہ موت دے موت کے بعد پھر زندہ کرے وہ اللہ اس پر قادر ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے ان شدید یہ تاکد ہے من تحتها وہ ودود اس سے کوئی معافی مانگ لے تو لحاظ سے کہ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے نفرت نہیں کرتا اللہ تعالی کو اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے زیادہ محبت ہے مگر یہ انسان جو اپنی صلاحیت کو ضائع کر کے مجرم باغی متکبر بن کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں ورنہ اللہ تو غفور بھی ہے ودود بھی ہے اور وہ خدا بڑی بزرگی والا عارش کا مالک ہے جو تمام کائنات پر محیط ہے اور جس پر اس کی تجلی ہر وقت پڑتی رہتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کے اختیارات اس قدر وسیع ہے فعال الماید وہ اپنے ارادے سے جو چاہے کرے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں فعال مبالغ کا سیگا یعنی بہت زیادہ کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے فعال بہت زیادہ کرنے والا ما یورید جو چاہتا ہے کرتا ہے تمام چیزیں اس کے ارادے میں ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے مگر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اللہ رب العزت کا اعلان ہے اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا اس کی بادشاہی میں ظلم کبھی نہیں ہوتا وَمَا وہ عرش عظیم کا مالک ہے اس کی غریب سے کوئی مجرم بھاگ نہیں سکتا آگے اللہ فرماتے ہیں اتاک حدیث الجنود کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی بات نہیں آئی جو بڑے عظیم طاقتور اور سازو سامان سے لے جنود سے مراد لشکر کون سے لشکر آگے اگلی آیت میں اللہ ہیں پر فرون کا لشکر اور سمود کا لشکر فرعون جب فرعون نے حضرت مس علیہ السلام کا پیچھا کیا تو فرعون کے ساتھ بارہ لاکھ کا لشکر تھا فرعون کے وہ گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ذلت کے موت مریں گے فرعون اور سبود ہوا, قوم سمود میں بڑے بڑے انجینئر کاریگر تھے ان شہروں میں پتھروں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی تھی اس کے کھنڈرات آج بھی لوگ تبوک میں جا کر دیکھتے ہیں جی ہزاروں سال کے بعد بھی ان عمارتوں کے نقش و نگار دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی عالی شان عمارتیں تھیں زندگی کی تمام سہولتیں ان کو حاصل تھی مگر ان کا کیا خشر ہوا جب زلزلہ آیا تو جیسا کہ سور اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فِي دَرِهِمْ <جَسِمِين> تو وہ مو گھٹنے زمین پر ٹیک کر زلیل ہو کر ہلاک ہو گئے آگے اللہ فرماتے ہیں بلین کا پروفی تک بلین کا جو لوگ افر کرنے والے ہیں اہل مکہ میں سے ابو جہن اور اس کی پارٹی یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے فرون اور سمود انہی لوگوں میں شامل ہے تو فی تقزیب وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے قیامت کو جھٹلاتے ہیں پہلے کفار بھی ایسا ہی کرتے تھے اور یہ ابو جہل وغیرہ یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں مگر یاد رکھو واللہ من محیط میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو واللہ من محیط اللہ پیچھے سے گھیرنے والا ہے ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے یہ بچ کر کہاں جائیں گے یہ تو اللہ تعالی نے ان کو اپنی حکمت کے ساتھ مہلت دے رکھی ہے دنیا کے اندر اللہ ان نہ ہو بےکل شہ مر چیز کو گھیرنے والا ہے اس کے احاطے سے کوئی مجرم بھاگ نہیں جا سکتا تو جیسے یہ کفار اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے ہیں جیسے یہ کفار قیامت کے دن کو جھٹ لاتے ہیں اسی طرح یہ بدبخران حکیم کو بھی جھٹ لاتے ہیں کہ یہ شاعری ہے یہ کہانت ہے یہ جادو ہے اللہ فرماتے ہرگز ایسا نہیں بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ تو وہ قانون ہے جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرما دیا کہ اسے لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اسے نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی دھو سکتا ہے بلکہ لدی نہ اللہ تعالیٰ نے اسے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اس قرآن حکیم کی صفت ہے مجید بڑی بزرگی والی کتاب اس کے تمام تر قوانین انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے یہ انسان کی بلندی اور پاکیزگی کا ضامن ہے کیوں جیسے سورہ آباسا کے اندر آپ نے پڑھ لیا اس کی ہر صورت پاکیزہ صحیفہ ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ پاک یہ ایک سو چودہ صحیفوں پر مشتمل ہے تو ہر صورت ایک پاکیزہ صحیفہ ہے اور اس کو لانے والا فرشتہ بزرگ ہے لہذا یہ جو قرآن حکیم کے حاملین ہیں مسلمان ہیں یعنی انسان ہے انسان اس کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اللہ نب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں کسی قسم کی, کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی نزل له لحافظون. ہم نے ہی اس کو اتارا اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہے اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سورت البروج مکمل ہوئی یہ جو سوال ہے کہ پہاڑوں میں گھر تو اصحاب سمود نے بنائے تھے نہیں یہ جو آیت ہے نا ہل اطا کا حدیث کیا آپ کو آپ کے پاس یہ خبر نہیں آئی لشکروں کی تو لشکر سے مراد ایک فیرون کا لشکر ہے جو لشکر انہوں نے تیار کیا سازو سامان کے ساتھ اور پھر پیچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر کا لشکر فرعون آؤن سمود اور سمود کا وہ لشکر جو بڑے بڑے انجینئر تھے پہاڑوں میں گھر بنائے رکھے تھے بات سمجھنے آگے سورتوں پر اعتماد کیا کے اندر سترہ آئے ہیں اس کی ترتیب بھی ہے 86 اور ترتیب نزولی ہے 36 معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی دیکھیں سورت پارٹی مکیہ اس کے ساتھ مکہ کا لفظ تو شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے سما وار اس کے اندر ایک رکوا ہے سورہ بروج کے اندر سرہ بروج کا آغاز آسمان اور برجوں یعنی ستاروں کی قسموں سے تھا اس صورت کی ابتدائی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جیسے سورہ بروج کے اندر یو بد او عید وہ دوبارہ زندہ کرے گا اسی طرح دلائل سے کام لے کر صحیح راستہ دین اسلام کی طرف آنا چاہیے اور قدرت خدا حشر نشر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا چاہیے جس طرح آسمان حفاظت کا محتاج ہے تو انسان تو بطری کے اولا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے بات سمجھ میں گیا اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کا پرمبردار ہونا چاہیے شان نظر سمجھ میں آیا تو اس صورت کے شروع میں اب فارق کا لفظ آیا اس صورت کا نام بھی پارے کا رکھ لیا باقی ترجمہ تفسیر انشاءاللہ کل کی کلاس میں کر لیں گے ٹھیک ہے آج اتنا ہی کافی ہے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے الاں کمار <وبركاته>